ونعوذ بالله من فرور ينفسنا ومن صيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يفلس فلا حدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسدنا ومخردنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم عليه أما بعد فأوت بالله السميع العليم من السيطان والدين بسم الله الرحمن الرحيم فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على تعامل المسكين صويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم زراءا يمنعون المأوى صدق الله العظيم رب صرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا يا رب العالمين ہمارے گزشتہ دو درس جمعہ تھا دو چیزوں پر گپت ہوئی میں کوشش کروں گا ان دونوں کو آگے لے کر چلنے ایک تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالی نے انسان کو کچھ طاقت دے کر کچھ ہمت دے کر کچھ اسباب دے کر اور پھر اسے محبتوں کی زنجیروں میں جھکڑ دیا زوین الناس قبو شاہوات امن السا البنی ولطناط المقند ولطتت ولطل الم صحمت ولناک ونجیریں ان سے ہر ایک ہمیں محبت ہے ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہم محنت بھی کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے تو حاصل کرنے کے اور اس کے بالمقابل ہے اللہ کی محبت اب اس محبت کو حاصل کرنا ہے تو ان محبتوں کی قربانی دینی یہ ایک لازمی شخص اصل محبت وہ ہے دل میں رہنے والی چیز وہ ہے باقی محبتیں ٹمپریری ہیں آرضی ہیں آپ نے ان سب کو چھوڑ جانا ہے یا ان انہوں نے آپ کو چھوڑ جانا ہے. ان کا اور آپ کا تعلق ایک پانی کا لک یہ دولت بھی یہیں رہے گی یہ زمین بھی یہیں رہے گی میری میری کرتا آدمی اسی زمین کے اندر چلا جاتا اولاد بھی یہیں رہے گی بیوی بھی یہیں رہے گی ہم چلے جائیں گے ٹوٹ گیا نا چالو قبر میں تو کوئی ساتھ نہیں جاتا یا کوئی جاتا ہے یہ فانی محبتیں فانی رشتے عارضی رشتے ٹوٹنے والے ختم ہونے والے ما دا کم یون جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے اب اس سے پہلے کہ یہ خود بخود ختم ہوئے اللہ کی محبت میں ان کی قربانی دینا کہاں جب یہ بالمقابل آ جائیں سامنا سامنا ہو یہ ہے امتحان جہاں فلیش آف اتارٹی ہو آپ پر حکم کس کا چلے گا آپ کس کی محبت کی اچھی آپ کس کی محبت میں ری ایکٹ کریں گے تو اس وقت اگر تو مومن اللہ کی محبت کو چنتا ہے تو وہ مومن ہے جسے اللہ فرمایا ان کا نال الر رہا تھا تم جب تک تم وہ چیز قربان نہ کرو وہ چیز نہ کھپاؤ جو تمہارے دل میں ٹوکی ہوئی ہے تب تک تم نیکی کی اصل حقیقت کو نہیں پاؤ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت تمہیں نہیں ہے اس کی اللہ کو بھی نہیں ہے اللہ بھی اسی چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے جو تیرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ گھر کو خالی کروانا ہے قبضہ تو سنوانا ہے دل کا مہاراجا اللہ علیہ راج النفل بہ ن پی جا اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھا کالا ہے گورا ہے لمبا ہے چھوٹا ہے عالم چلنا کتنا لمبا ہے ایک ہی دل ہے دو نہیں ہوتا ہے نا سب بیٹری ہوتی ہے کوٹا جاتی ہے ٹرین تو دو انجن لگ جاتے ہیں لمبا بھگ آدمی ہو تو دو دن نہیں ماں جاؤں اللہ کے مین کلب ہی رکھی جاؤ دو دل نہیں کہ ایک میں اس کی محبت بھی چلی رہے دوسرے میں اللہ کی محبت آ جائے دل ایک ہی ہے تو محبت بھی ایک ہی اور اس کے لیے بہترین مثال جو دی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی امامت نہیں دے دی اس کو جب جب بھی میں نے آزمایا ہے اس نے اس آزمائش میں پورا اتر کر دیکھا ہے تو آتما جس امتحان میں ہم نے ابراہیم کو ڈالا وہ پوزیشن لے کر نکلے ہوئے انی جائر سے ماما اللہ نے کہا میں نے تجھے سانی بنا دیا وطن کی محبت کی قربانی دی تو دے دی بیٹے تھے تو باپ کی محبت کی قربانی مانگی تو دے دی باپ بنے تو بیٹا کی محبت کی قربانی مانگی تو دے دی اور قربانی دی وقت فض اللہ ابراہیم اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو محبتوں کی یہ زنجیریں ہیں جنہیں اللہ کی محبت میں توڑنا ہے وہ آل مالا اللہ مال کی بھی محبت ہے اللہ کی محبت کا تقا بھی خرچ کرنا ہے اب دیکھتے ہیں زور کس چیز کا مال کہتا مجھے جوڑو مجھے خرچ مت کرو مال تکا جا سکتا اللہ کی محبت کہتی ہے خرچ کرو فی سبیل اللہ اب دیکھیں آدمی مال کی اس چمک کا وہ گلیٹرنگ جو ہے اس کا جو شہر ہے جادو ہے اس کے اندر کے پاس دس ہزار دربو ان کے اندر اتنی اٹریکشن نہیں ہوتی اسی دس ہزار کے سونے کے لے کے سامنے رکھتے ہو ان میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے ان کی چمک مزدور کر دیتی آدمی اب یا تو اس کی اس چمک کا اصیر ہوگا قیدی ہوگا اس کی محبت کا ورنہ خرچ کرے گا تو اللہ اللہ کی محبت میں اس کو قربان کر دے گا محبت ہوگی جب دیر آؤگا تو تکلیف بھی ہوگی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر مال کی محبت کم ہو جاتی ہے دوست بات یہ ہے کہ یہ بڑھتی ہے یہ تو پیٹرول ہے جتنا زیادہ ڈالو گے آپ اتنی بھر کے جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہبس زیادہ ہوتی ہے زیادہ وہ جو, جو راؤنڈ فگر ہے اس کو توڑنے کے لیے اسے بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے غریب آدمی کا تو راؤنڈ فکر بنتا ہی نہیں ہے نا بے تو اگر اللہ کی محبت غالب ہے تو وہ, وہ قربانی دلا دے گی مغلوب ہے تو مال جڑا رہے اسی طرح فرمایا مسکین و یتیمن و اسیرہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں وہ مسکینوں کو اور یتیموں کو اور اسیروں کو اور کیا کہتے ہیں ان دادا لو تمہیں محکم ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں لان اور عید ان کم جگان ہمیں تم سے نہ تو کسی بدلے کی کوئی لالچ ہے نہ ہم کسی ریپے کی کوئی لالچ رکھتے ہیں اور نہ ہمیں تم سے کسی بنڈل آف کی ضرورت ہے یہ تو ہم نے اللہ کے لیے کیا تمہارے لیے تو ہم نے کیا ہی نہیں اللہ کی محبت یہ سب اچھے تو مثال میں نے یہ دی تھی کہ جو انڈا ہوتا ہے مرغی کا اس کے چپتے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بلبلہ رکھا ہوتا ہے آپ سیجن مرغی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ چپٹا حصہ جو ہے انڈے کا وہ اوپر رہے اس لیے کہ ہمیشہ چوزے کا منہ جو بنتا ہے وہ اوپر کی طرف بنتا ہے اگر لبوترا حصہ اوپر ہو گیا تو بچہ اس طرف بنے گا اور ادھر اکسیجن کوئی نہیں ہے اکسیجن دوسری سائڈ میں تو بچہ مر جائے گا بنے گا لیکن مردہ زیادہ مرغی بڑے غور سے دیکھتے کہ انڈے کو اس کا چپٹا حصہ اوپر کرتی ہے کس نے مدرسے میں کسی نے بیالوجی پر ہے کہاں سے پڑھ کے ہے وہ مرغی وہ سائنسدان کیسے بنی ہے پھر جو ہچر ہوتا ہے جس کے اندر یہ بچے نکلواتے ہیں وہ ہلتا رہتا ہے ہمیشہ کیوں ہلتا ہے مرغی کیوں انڈے کو ہلاتی رہتی ہے کہ بچہ جب بنے تو اس کی چمڑی انڈے کے ساتھ نہ چمٹ جائے ہلتا رہے تاکہ اس کی چمڑی ساتھ چھلکے کے نہ چلے انہوں نے کہا سے سیکھا مرغی سے وہ اس جو اس کا چپ حصہ ہے جسے آپ اگر انڈا ابالیں اور توڑیں تو اس سائیڈ میں آپ کو ایک خلا نظر آتا ہے ٹھگ سے ٹوٹ جاتا ہے اس سائیڈ سے وہ خلا ہوتا ہے اس خلا میں اکسیجن وہ اکسیجن اس لیے اللہ نے رکھی ہے کہ جب تک وہ ختم ہوتی اس نے ختم ہونا ہے چوزا کتنی دیر اس کو استعمال کرے گا زیادہ سے زیادہ کچھ گھنٹے اس کو استعمال کر سکے اپنے شور میں آنے کے بعد جب وہ چوزہ سانس لینا شروع کرتا ہے تو چند گھنٹوں کے اندر اسے وہ شل توڑنا ہوگا اور بعد سے آکسیجن شل نہیں توڑے گا اس آکسیجن کو خرچ کرنے کے بعد چوزہ مر جائے لہذا وہ چوزہ اس کو توڑتا ہے اور نکلا ہے ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے یہ اس چوزے کی اس انڈے والی آکسیجن کی طرح ملی اس زندگی کو استعمال کرو اور کس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ شل توڑو تاکہ میں گے زندگی میں ورنہ اسی کے ساتھ مر جاؤ اس کے بعد جو زندگی ملے گی اس آدمی کو وہ زندگی نہیں ہوگی لا یا منہ ولا پیحا وہ زندگی زندگی کتاب حیات جس میں نام لکھا جا رہا لوگوں کا کہ کن کو وہ زندگی دی جائے گی وہ انہی کو ملے گی جو اس زندگی کے اندر اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سارے شیل توڑ کے وہ زندگی خرید یہ بڑی معدود زندگی یہ زمین بھی ایک انڈا ہے ہر آدمی کے حصے کی آکسیجن بانٹ کر دے دی گئی ہے اور اس نے ختم ہو جانا اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثالیں دی کسان کی مثال دی ایک بوری بیج ہوتا ہے اس کے اس کے پاس دو رستے ہوتے بوری کھا لے کھا لے گا تو پندرہ دن چلے گی ایک مہینہ بوری کو وہ دس کنال زمین کے اندر بولے وہاں سے دس بوریاں حاصل کرے ایک پھر بیج کے لیے رکھ لے چار بیچ لے اور باقی کھا بھی لے عقل مند کسان اسی طرح کرتے یہ زندگی بیج دی گئی ہے تمہیں بیج کھانے کے لیے نہیں دی گئی ہے پونے کے لیے دی گئی ہے اب دنیا مزرات دنیا آفر کی کھیتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ سچا نام حارث ہے اللہ کے پیارے نام عبداللہ اللہ اور ہیں الرحمان اور سچا نام حارث حارث کس کو کہتے ہیں؟ فارمر کسان اور یہ زندگی بونے کے لیے اسے بو اور وہ زندگی بتاؤ جس طرح کسان نے وہ خرچی ہے بوری تو کمائی ہے یہ زندگی خرچو اللہ کی راہ میں اور کما کہ زندگی اسی کے پاس ہے کہیں اور سے یہ نہیں ملتی کہ چل یہ ایک دکان بند ہے تو بلیک میں دوسری پر لے لیں گے یہ زندگی اور کہیں سے نہیں اللہ ہی دیتا تو یہ سارے جو شل بندے کے گردانہ ابا یہ ساری محبتیں احباء اللہ اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے زیادہ عزیز اور اللہ رسول لا تو امتحان یہ ہے کہ جب اللہ تک آزاد کرے تو ان چیزوں کو آدمی قربان ہے. اگر یہ سبق آدمی نہیں سیکھتا آپ دیکھیں ایک حدیث سے ہے الفل کو کل ہمایا ساری مخلوق اللہ کا خبا ہے وہ احبل اللہ انفا حکم لے اور تم میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ نفع دینے والا ہے اپنی تو انسان خرچ کرتا ہی ہے امتحان یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرے اور وہاں خرچ کرے جان لگا اب آپ دیکھیں وہ سورج جو تقریباً ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں تارا آئی سلّہ اے نبی آپ اس آدمی کی پراپرٹیز کو جانتے ہیں جو قیامت کو جپلانے والے آ رہا تھا واقسوں سے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ آدمی جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا چاہے وہ دعوی کرتا اور نماز بھی پڑھتا ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کا ایمان بالآخرات صرف یوں کی بات ہوتی ہے جس کے ماننے نہ ماننے کا اثر اس کی زندگی پر بالکل نہیں پڑتا جب ایک چیز کا آدمی کو نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں ماننے کا نتیجہ نکلتا ہے کوئی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے امتحان تو وہی ہوتا ہے وہ آدمی جو آخرت کو جٹلاتا ہے فرمایا تھا جا لیتا اللہ جی دولت وہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا چاہے وہ حافظ ہو کاری ہو مولانا ہو فلاں ہو فلاں ہو یتیم کو دھکا دیا تو اس کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے کیوں پر اس سے پتا ہوتا کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مجھے کتنی اجرت ملے گی جی. تو وہ آدمی فوراً تجارت کرتا دیا اس نے اس کو اس لیے کہ ایمان بلاخرا کوئی نہیں ہے اس آخرت کے ادر پر ایمان کوئی نہیں ہے آدمی بڑا لالچی ہے لال کو چھوڑا ہر جی کے اندر اللہ نے لالچ رکھی ایمان بلاخرا اور پتہ بھی ہوئے کہ مجھے منافع ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی سودا نہ ہے تجارت نہ تو مولویوں نے خام خام لوگوں کو تھوک لگایا ہوا ہے جو کاٹتے ہیں لوگوں کی کچھ کینچی سے کاٹتا ہے کوئی بلیڈ سے کاٹتا ہے یہ زبان سے کاٹ لیتے ہیں ہونا ہونا کچھ نہیں ہے کوئی آگے سے مڑ کے آیا پیچھے کوئی قبروں سے پلٹ کر آیا ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اس کا ایمان نہیں آ یتیم تو وہ ہے کہ جس کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے تو دل نرم ہو جاتے دل کی کساوٹ یہ جو دل کی کساوٹ ہے یہ اللہ کی لہنت ہوتی ہے دل, دل اندھا ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا فائنہ لا تامل ابسار ولاسن تامل کلو بلاتی <دُور> اندھی آنسے نہیں ہوتی اندھا دل ہو جاتا جس سینے کے اندر اور یہ اس کی تشاوت ایک شخص نے اجکیت حضور میرا دل بہت سخت آپ نے فرمایا یتیم کے سب تک ان شاحبا فلیم یتیم کے سب پر ہاتھ تیرا اللہ برکت ڈالے گا تیرے دل پر رحم کرے گا رحمت رحمتہ آنکھیں کھول دے گا بنا لوٹا دے گا تیرے دن اور دھکا کیا دیتا ہے دوسری جو اس کی صرف ہے وہ یہ ہے وَلَا يحض مسکین کو کھانا کھلانے کی کوئی تحریر نہیں دیتا کوئی ترغیب نہیں دیتا کس سے اپنے عمل اگر آدمی کو پتا ہو کہ میرے ایک ایک لکنے کا کیا ادر پڑنے والا ہے کتنی قیمت پڑنے والی ہے تو وہ تو باغوں کی طرح باندھتا سب کچھ ختم ہو جائے جو دے دیا اللہ کی راہ میں وہی بچے گا ماہدہ کم یل سب اللہ باق جو تمہارے پاس ہے تم پانی ہو تمہاری ہر چیز پانی بچے گا وہی جسے اللہ کو دے دو گے تو اگر بچانا ہے تو اللہ کو دے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی نے ہدیت بکری بھیجی تو آپ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ سے فرمایا کہ اللہ کی راہ کبھی کبھی آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ صاحب پاتے بھی ہو جاتے ایسا بھی ہوا کہ حضرت آشا سے بات آیا تو کھانا نہیں کھایا گیا ان سے وہ روتی رہی کیا ہوا فرمایا دفعہ فاقہ ہوتا ساری بات کروتے بدلتے رہتے کبھی بوجھتا تھا دل کو اچھا لگا ہوگا کھائیں گے فرمایا نہیں اللہ کی رات یہ بات کیا کہ حضور نماز پڑھنے چلے گی واپس جب پلٹ کر آئے باب نے فرمایا آشا وہ بکری کا کیا ہوا کہنے لگے ما باقیا یا مینہ اللہ کس اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے اس کی دستی کے یہ دستی کا گوشت جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا انہوں نے کاٹ کا وہ حضور کے لیے رکھ دیا باقی ساری بکری اللہ کی رکھ تو فرماتی ہے باق ما باقیا مینہ اس میں سے کچھ نہیں بچا اللہ کس سوائے اس کی دستی کے آپ نے فرمایا باقی کل آشا ساری بچ گئی ہے کا سوائے اس یہ بھی اللہ کی رابطہ جو ہم کھا لیتے وہ تو ختم ہو جاتی ہے بچتا وہی ہے جو آگے چلا اور ایک حدیث ایکچی میں آتا ہے کہ کوئی بندہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اللہ سے پوچھو میں مجھے کھلایا نا اور وہ کہہ گا اللہ تو اللہ العالمین ہے میں تجھے کیسا کھلاتا اللہ کہتا فلاں جو غریب تھا تجھے پتا تو بھوکا ہے اگر کو کھلاتا تو آج وہ کھانا تو میرے پاس پاتا اور میں تجھے کھلاتا آج تجھے ضرورت ہے نہیں تو جو بھی تمہارے پاس ہے اس نے ختم ہونا ہے اس لیے کہ ہم فانی ہمارے ہاتھ میں برکت کوئی نہیں ہے جو چیز بھی اللہ ہمارے فرد کر دیتا ہے ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کا میٹر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو زیرو میٹر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے نظر کمزور ہونی شروع ہو جاتی سماج شفیل ہو جاتی ہے دانت گرنے شروع ہو جاتے طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہر چیز کمزور ہونا شروع ہو جاتی علم سے ملتا ختم ہو جاتا لیکن باد علم شی آپ تاکہ علم ہونے کے باوجود بھی علم نہ ہو اس لیٹ صاف ہونی شروع ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے جب بیٹری اندر سے کمزور ہوتی ہے نا تو آپ کی یہ جو گھڑیاں یہ پانچ میں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس روپے کی الیکٹرونک آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹری کمزور ہو جاتی ہے تو کبھی ڈسپلے ہوتی ہے اسکرین پہ وہ ہنسے کبھی غائب ہو جاتے ہیں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے دھوپ میں رکھیں گے آ جائیں گے ذرا ٹھنڈک لگے کہ غائب ہو جائیں گے بیٹری کمزور ہو جاتی ہیں، یہ حال بندے کا ہوتا ہے کسی دن آ جاتے ہیں اسکرین پر کسی دن غائب ہو جاتے صدر ریگم صاحب کو یہ یاد نہیں رہا اس بندے کو کہ اس نے کبھی فلموں میں بھی کام کیا تھا اور امریکہ کا سدر رہا ابھی ڈیڑھ دو مہینے پہلے کی بات ہے جار شد اسے ملنے گیا سب زیرے خارجہ کو اس نے پہچانا نہیں چاہیے کی بندہ کو اس کی میموری سمٹ کر چلی گئی ہے اس کے اسکول کے زمانے تک صرف اسے اپنے اچھے کا یاد ہے کہ میں وہاں پڑھتا تھا اپنے آپ کو وہ اب وہ سمجھا اسٹوڈینٹ سمجھا اس سے آگے کی میموری ختم اور چند مہینوں چند سالوں کے بعد وہ واپس چلا جائے گا پانچ دس سال کا بچہ اور ایک دن وہ آئے گا وہ, وہ بچہ بن جائے اور وہ وہیں پچھاب کر دے گا لوگوں کے سامنے ننگا بچے بچہ اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کپڑے اٹھا کے باغ جاتے ماں کے سامنے باپ کے سامنے کبھی کبھی بعض بوڑھے آدمی میں نے ان سے کچھ دیکھے بھی ہیں وہ اپنی بہنوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کے سامنے وہیں سامنے کپڑے اٹھا کے پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں وہ بچہ دو ڈھائی تین سال کا اس کی لائبریری سیمنٹ کے پیچھا چلے اسے نہیں پتا کہ میں جوان آدمی اور یہ میری بہو ہے اور مجھے سامنے ننگا نہیں یہ ہے ہماری جوانی اور یہ ہمارا علم ہر چیز پر زوال ہے کل شا لے گن ہر چیز حالات ختم ہونے والے تو جو آدمی یہ ایمان رکھتا کہ میں نے پھر اٹھنا ہے بھائی جس آدمی کا یہ گمان ہوتا ہے گمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی جس آدمی کا یہ گمان ہوتا ہے کہ میں نے واپس بھی پاکستان جانا ہے یا ہندوستان جانا ہے یا بنگلہ دیش جانا ہے اور وہاں بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بچاتا ہے نہیں بچاتا گھر بناتا ہے, وہاں نہیں بناتا دکان پلاٹ کو زمین خریدتا نہیں خریدتا تو میں پورا ہو جاؤں تو چلو اس کی انکم سے میں گزارا کروں سو منصوبے بناتا میں کیوں اس کا ایمان ہے کہ میں نے واپس جانا ہے حالانکہ یہ ایمان نہیں یہ گمان ہے بہت سے لوگوں کے بچے جاتے ہیں خود نہیں جاتا جنہیں جنازے پڑھ پڑھ کے آپ جہاں سے فارغ کرتے ہیں وہ بھی واپس جانے کا ایمان رکھتے تھے سینکڑوں اور ماں لیے دنیا سے الے دل گئے خاص سے پیدا ہوئے اور گئے ہمارا بھی یہی ہے کوئی پتہ نہیں لیکن اس گمان پہ ہمارا اتنا ایمان ہے اور جہاں یقین ہے کہ وہاں جانا اگر آدمی کا یقین ہو کہ میں نے اتنا ہے تو مجھے مکان کی بھی ضرورت ہے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے جہاں بیوی کی بھی ضرورت ہے جو جذبات یہاں ہیں آپ کے وہاں بھی یہی ہوں گے وہاں بھی بیوی کی ضرورت ہے جس آدمی کا یہ ایمان ہو وہ وہاں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا وہاں کوئی پلاٹ نہیں خریدے گا وہاں کوئی مکان نہیں بنائے گا صحابہ کے جو عمل ہمیں نظر آتے ہیں پیار منزل جی یقر اللہ قرض حسن اللہ کو کون دے گا قرض جو کافر تھے انہوں نے تو کہہ دیا کافر یا منافس یا منافع یادسا میں اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ فقیر ہم امیر ہم نے لکھ لیا ہے حضرت ابھی رج اللہ تعالی نے سنا دوڑے چھ سو کھجوروں کا ان کا باغ تھا ہی کرتے جاتے یہ کھجورے لگی ان کی جڑ سے کھجوریں نکلتی رہتی ہیں بخار اخار کے لے کے جاتی تجارت بھی ہوتی تھی کھجور سے ندیز بھی بناتے تھے کھجور کا مربع بھی وہ ڈالتے تھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے کھجور کے گودے کو کاٹ کے اندر سے کھایا بھی کرتے تھے بڑا مزے دار ہوتے اس کے اندر ان کا گھر بھی بنا ہوا تھا ایک کنواں بھی بہرحا جس پر عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کبھی کبھی کیلولہ دوپہر کو کیا کرتے تھے ان کا حضور میں نے سنا اللہ قرض مانگ رہا اپنے کو فرمایا ہاں اللہ اس لیے قرض مانگ رہا ہے کہ تمہارے ہی لیتے کیا محبت ہے اللہ کی کہ اپنے نام پر قرضہ لے کے خرچ تمہارے اوپر کرتا ہے بانی یو ٹائم ہوا یو ٹائم وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا وہ نہیں کھاتا وہ تو تمہارے غریبوں سے پیار کرتا ہے اپنے نام پر قرضہ لے کے ان پر خرچ کر کیا کہتا ہے کہتے ہے غریب کو تو اب آدمی تاجر ہے نا وہ سنتے ہیں غریب کو میں نے دیا پلٹ کر مجھے ملے گا کچھ مر جائے گا میرا قرض بھی مر جائے گا تھا کہ چولو جی ہاں نے تھوڑی سی ان کی فیور کر دیں گے تو یہ کسی اور کام میں ہماری فیور کر دیں گے ہوتا ہے نا کسی کنسلٹینٹ کے ساتھ کوئی فیور کر دی ہو کہا کہ میرا کنٹرٹ پاس کر دے گا یہ آدمی یہ سوچ کے تجارت کرتا ہے یہ سوچ کے کہیں کچھ خرچ کرتا ہے کہ مجھے واپس کتنا ملے غریب کو کیوں نہیں دیتا یہ دینے جوگا کچھ نہیں ہے مجھے کیا دے گا یہ اللہ کہتا تم اسے دو اس کی ضمانت میں, میں دیتا ہوں کتنا بڑا جامن ہے غریب کو کو کا پتا اس کے مقابلے کا کوئی ضامن نہیں جو کبھی بھی تنگار نہیں ہوگا جو بینک گارنٹی دیتے ہیں ان کے پٹھے بیٹھتے جا رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے لاشوں پڑے ہوئے ان کی معیشتوں کے کل تک آپ مثالیں دیتے پھر سنگاپور کے ملشیا کے اور اللہ کہتا میں سوز کا مچھ مار کر رکھتا قوموں کے فیصلے قوموں کے کرتوتوں کے فیصلے ایک دو دن میں نہیں ہوتے ان میں یہ منڈ دیتا تھا صنعتون تمہاری گنتی کا ہزار سال اللہ کا ایک دن ہوتا ہے ہزار سال کے بعد کسی قوم کا فیصلہ ہو تو اللہ کے یہاں ایسے ہوتا جیسے ایک دن کی مولت ہی اللہ ایک دن میں فیصلہ نہیں کرتا ہزاروں سالوں کا بیٹھ بیٹھی جو جتنا زیادہ ان کے ساتھ اٹیک تھا وہ اتنا زیادہ اس کی مارکیٹ بیٹھی ہوئی جو اٹچ نہیں تھا اس کی بچی ہوئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی معیشت بیٹھ سکتی ہے اللہ کی معیشت نہیں بیٹھتی اس کی گارنٹی پر دو گا آپ اللہ اس کی گارنٹی پر اور تمہیں وہاں دے گا جہاں اور کوئی بینک نہیں ایئرپورٹ پہ آپ جاتے نا تو اس بینک کا ایئرپورٹ ڈرافٹ بناتے جس کی صاف وہاں ہو قیامت کا دن ایک ہی برانچ ہوگی جہاں سے تمہیں کچھ ملے گا اور جہاں کہیں ڈالو گے کوئی برانچ اس کی ضمانت پر اس کی محبت اب اس کی ضمانت ایمان بالغ ہے مرنے پر تو سب کا ایمان ہے اس کو تو کافر جی مانتا اختلاف کا ہے کون سا کافل کہتا کہ میں نہیں مروں گا ایمان پر سب کا اتفاق رائے ہے دہریات بھی یہ ایمان رکھتا ہے کہ مرنا ہے اختلاف کہاں ہے لائف آفٹر ڈیتھ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے یہ اختلاف ہے مذہب کورو ایمان یہ کہتا ہے کہ تم اسی شعور کے ساتھ اسی میموری کے ساتھ فنگر پرنس کے ساتھ دوبارہ میں تارا ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے ڈاکے ہوں گے ایک دوسرے سے تم نے مجھے یہ کہا تھا تم نے مجھے یہ کہا تھا یا لئیتا خلیلہ آش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کا جا جی کے بعد ہے جانی مجھے تو اس نے ہدایت آنے کے بعد گمراہ کر دیا ایمان یہ کہتا اگر ہمارا ایمان ہے تو انہیں فنگر پرنٹس کے ساتھ اسی میموری کے ساتھ اسی یادگار کے ساتھ ہم نے دوبارہ اٹھا اور انہیں تقاضوں کے ساتھ اٹھنا ہے کپڑے آگے بیجے ہوں گے تو کپڑے ملیں گے ورنہ ننگے رہو اٹھو گے ننگے ننگے اٹھو گے غیر مختون تمہارے بدن سے جو گوشت الگ کر دیا گیا تھا ختنے کی شکل میں وہ بھی ساتھ لگا ہوا وہ بھی زمین نہیں کھائے گی تمہیں واپس لٹا دیا اور سب سے پہلے کپڑے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنا گئے یہ ساری حاجتیں وہاں ہیں جو وہاں ہیں اور جس طرح یہاں جی میں لالچ ہے نا کہ میری کوفی اس کی کوچی سے اچھی ہو میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو میرا پلاٹ اس کے پلاٹ سے بڑا اسی طرح یہ لالچ وہاں ہوا لاش میرا تو اکبر درجات جاتا اکبر تفریح آخرت میں بھی اسی طرح بہت بڑے بڑے درجات اور فضیلتے ہوں جنتوں میں فرق ہوگا ایک جیسی جنت نہیں ہوگی جس کی جتنی کمائی ہوگی ایسی جنت بہت فرق ہوگا اور وہاں بھی ایک دوسرے پر سفر کریں تو جس کا ایمان یہ ہو کہ میں نے پھر اٹھنا اور اٹھنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا باپ دادا بھی مر گیا اس سے پہلے بھی پردادے بھی مر گئے اس سے پہلے بھی نسلیں مر گئی ہیں ملین دک, دک, دک سال جی گزر گئے اور لوگ نہیں اٹھے ان سب لوگوں کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن کالا کم لبت تم سے دن کی کتنا عرصہ زمین میں تم پڑے رہے کیا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دو دن کوئی نہیں کہے گا لا پرماتے نہ نہ لمبی ماحو نبی پل ان سلوم تری پتن عل تم علیہ یوم ان میں جو سب سے ماہر اکاؤنٹنٹ ہوگا نا جس نے پتہ نہیں کتنے ماسٹر کیے ہوئے ہوں گے وہ کیا کہے گا, کہے گا ایک کہ کون جگہ اتنے بلین سالم پڑھ گئے کیوں کے مرنے کے بعد جب اٹھنا ہوگا تو وقف سوندر جاگنے کا وقفہ جس ہو جسے اردو نے قسم کھا کر کہا میں اس رات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کم تما تمون لوگ تم اس طرح مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے اچھا کماتے تم جھاگتے منا بات ملو پھر تم نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو تمہیں جزا ملے انار وبا دام ہم جنت یاد ہے یا تو یہ ہمیں اس کی آگ ہوگی یا ہمیں اس کی جنت ہوگی درمیان میں تو بسر جون کوئی تو وہ شخص ایمان بلاخرا بھی رکھتا ہے ضروریات پر اس کا ایمان بھی ہوگی یہ ساری ضرورتیں میرے ساتھ ہوں گی مجھے بھی کھانے کی ضرورت ہوگی تو وہاں کا جو کھانا اور پینا ہے وہ تو پھر وہاں کے پھر وہاں پہ کھانا پڑے گا کھولتا ہوا پانی اور زکوم کا درخت آ جائے گا اندر نہیں جائے گا بندہ سوتے جا کر دنیا میں جب گرا اٹک جاتا تھا لکما اٹک جاتا تھا نوالا اٹک جاتا تھا برکی اندر نہیں جاتی تھی تو میں کیا کرتا تھا پانی پیتا تھا دوڑے گا ابلتے ہوئے اس چشمے کی طرف ابلتا ہوا پانی پیئے گا آپ نے گھمایا وہ اتریاں پھاس کا اور کیسے ایسے پیے گا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے پرانے میں سورے باقی دونوں کا ذکر جنت والوں کی نیم سے جہنت والوں کا نام یو سہاروں میں ہی یو سب بمن خوش ہے ہم اندر تو جو حشر ہوگا ہوگا اوپر سے بھی پھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا یو سہاروں میں ہی معافی اس سے ان کے جو اوپر کی جلتے ہیں اور جو پیٹ کا اندر ہے وہ سب کچھ کھول کے ابل کے ڈال کے گر جائے گا نیچے والا ہوں مکان امن اس کے بعد دوہے کے گرز کی بات ان میں سے کسی نہ کسی انجام کی طرف تو ہم بڑھ رہے تو یہ کھولتا پانی اور وہ زنجیریں ستر ستر گز کی اور وہ کچر کے برابر بچھو اور وہ صاحب جس کے بارے میں نے فرمایا کہ اس کے زیر کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو اللہ کی قسم زمین کے تک سب نہ پیدا کرے ایسا گہری صاحب اور لکھتا ہوا انسان ان کے اندر پڑا ہوا ہے یہ پتا ہوا آدمی کو اور پھر یتیم کو دھکے اور مسکین کے کھانے کی نہ سوچے اگر اپنے کھانے کی شکر ہے اسے فکر بربادی ہو ایسے نمازیوں میں ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے یہ نکاح بے نمازوں کے لیے آرام اگر یہ پڑھے نا تو ہم الل مسلی پڑھتے ہیں فوائد السلی نحمن صلاح رکتے نہیں ہیں ڈر لگتا ہے اس پر فوائد السلی حالانکہ یہاں آپ رک سکتے ہیں آج پوری ہوئی ہے رک لیکن ہمارے ساتھی سے حافظ شکیل صاحب کیپٹن شکیل صاحب جو لوگ جانتے ہیں یہ انس بن مالک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو وہ اس پر رک گئے پھر انہوں نے پڑھا اللہ دین رحمان صلاح تو نماز کے بعد ایک اربی رکے ڈر لگتا ہے رکنے کی اجازت ہے اس نے کہا نہیں اس میں نمازیوں کے لیے جو ہے وہ ہے وہ تو ہے نہ رکو گا تو بھی ہے لیکن ڈر لگتا ہے میں کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کیوں جو اپنی نمازوں کے مقصد سے واقف بھائی اگر نہ پڑھتے ہوتے تو اللہ یہ کیوں کہتا ہے مسلم مسلی اسی کو کہتے کہ نماز پڑھنے والا ہے نماز پڑھتے نماز کے مقصد سے واقف ہے نماز سکھاتی کیا ہے یہ نہیں کوئی پتا نہیں ان کی نماز ان کے آٹو برین پر لگی ہوئی ہے نماز میں حرکات ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں آٹو پر لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پائلٹ لوگ جہاز آٹو پہ لگا کے نا پھر باہر نکلتے ہیں اکانمی کیبن میں آتے ہیں مسافروں کو دیکھتے ہیں ایک نظر مارتے ہیں سفر کوئی واقف ہو سلام جواب ہی کر لیتے ہیں اسٹیور سے پوچھتے ہیں بھائی سب کچھ ٹھیک ہے نا تو وہ آٹو پالک پہ لگا ہوتا ہے ہم نماز کو لگا دیتے ہیں آٹو پائلٹ پر بہت لے جاتے ہیں سبزی خریدنے کوئی اور کاروبار کرنے جیسے نیچے آ رہا ہے اوپر جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اتہیات بھی پڑی جا رہی ہے یہاں تک کہ اگر آپ آتا آتا آج تک پڑھنی شروع کر دینا تو آپ اشد اللہ پہ پہنچے یا نہ پہنچے انگلی خود ہی اٹھ جائے آٹو پہ لگی ہوئی ہے نا کتنے ٹائم کے بعد اٹھنا ہے وہاں بعض آتے آدمی بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹھ گئے دور سے انہوں نے سورے فاتح پڑ آپ میں سے ایسا آتا ہوا اتائی میں سورج فاتح شروع ہو بازی بادے کے پاس سورف آتا رہے اور اتنی دیر کے بعد انگلی اٹھ گئی ہے پہ لگی ہوئی ہے ساری ہرکات ہاتھوں پہ لگی ہوئی اور پتا تب چلتا آدمی کو جب کہتا ہے ولن مومنی نے یوم حکومت ہے پھر پتا چلتا ہے دور سے بھی نکلا ہوں میں بڑی پیڑا میرے سے پتہ ہی نہیں نکلا بہار پر پہنچتا تو پتا چلتا اسے کا نماز مک گئی ہے بھائی ہم سمجھنے بڑا احسان کر دیا تاکہ حاضری لگوا دی اور نماز میں رب کے سامنے تو ہم رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم مسلح ہیں لیکن جو نماز سکھاتی ہے کیا سکھاتی ہے جب آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرتے ہیں پیچھے ہاتھ لے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ دنیا کا ہر رشتہ آپ نے پیچھے کھائی یہ اشارہ ہے جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے ہر چیز پر سے اپنا قبضہ اٹھانے کا اعلان کر دیا ہینڈ جسے آدمی میں کہتے ہیں عرفا یادائش جب کسی سے قبضہ لینا ہو نا کسی چیز کا تو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو کس کا قبضہ چھوڑو یا دہی کس پر لذیف ہو رب نہ میں کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا, بیٹا نہ, کا بیٹا میں رب کا بندہ وہ میرا رب میرا سر سب رشتے नाते کٹے ایک ربر بندے کا رشتہ اس وقت ہے باقی ساری لیڈیں نکال لی ہیں ایک لیڈ لگی سب کچھ میری پیٹھ کے پیچھے آگے نہیں آگے صرف میرا رب ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہم تو ایسا کرتے ہیں ہر چیز کو جفا مارنے کے لیے سارا سمیٹ کے آگے لے آتے جو چیز نہیں دی آ جاتی تو میں یاد آ جاتی ذرا سا معمولی کام ہوتا ہے لیکن نماز میں یوں پتا چلتا کہ ایمرجنسی ہے یہ کام فوراً ہونا چاہیے اور جو اسلام تھے وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر چلا جاتا فلاں بات میں نے کرنی ہے فلاں صاحب سے ربی جا کے کرنی تھی اور جلدی جلدی نماز پڑھی پتا چلا نماز کے بعد جانے یار بات کوئی نہیں ہے نماز کا مقصد کوئی نہیں تھا جب تم نے یہ کہا دیا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے میرے سمیت سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر وہ یتیم کو کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا کی سوچے گا نہیں سوچے جو نمازی اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہے بھائی نماز نہ پڑھتے غافل ہوتے تو کہا جاتا نا کہ وہ نمازی نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں لہٰذا مسلی ہیں اللہ تعالیٰ نے کون کی ہے ان کی نماز لیکن نماز کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلا ان کی نماز کیا بن گئی اللہ یہ نماز سے ریا ہیں ہی ہے عام معاونت کی چیزیں بھی نہیں دیتا وہ بندا ہوئی سلائی تک کسی کو مانگے پر نہیں دیتا وہ کیسی نماز اور وہ کیسا نماز ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے ٹیکسی جلا رہا ہے ساڑھے چار روپئے بنے پانچ کا نوٹ لے کے رکھ لیتا آٹھ نے واپس نہیں کر ہمارے پاس نہیں ہے بھائی آپ کے پاس نہیں ہے آٹھ نے تو آپ چار روپئے لے لیں آپ اس پر بیسو آپ آٹھ آنے کی قربانی خود دیں اس کا آپ کو ازر ملے گا جو اس سے لے رہے ہو یہ تمہیں دینا پڑے گا جو تم چھوڑو گے اس کا تمہیں ملے ضائع نہیں ہوتا لیکن جو تم نے زبردستی لے لی ہے اس کا ٹائم جھوڑا تمہارے پاس چینج نہیں ہے اور کو نماز بھی پردہ ہے روزہ بھی رکھا ہو یہ بالکل وہی ہے جو بہت آپ کے زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا کہ نماز میرا فرض اور چوری میرا پیشہ ہے نماز روزہ ان کا کا پیشہ ہے روزہ رکھا ہوا ہے قسم کھا کر جھوٹی سودا بھیج رہا ہے تو ساتھ کیا کہتے ہیں میں روزے سے ہوں یعنی روزے کی بلی چڑھا دی اس نے روزے کو گارنٹی کے طور پر جامن کے طور پر پیش کر دیا روزہ میرا گواہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر کیا ہیں سوشل جو ہے ہم نمازی بھی ہیں یہ گندگی شرطی بھی نہیں اس کا مطلب ہے ہمارے اندر رجسٹینس پاور پیدا ہو گئی رجسٹینس فارم پیدا ہو گئی دوائیاں آپ کھاتے رہیں اگر ایک خاص عرصے تک اور بیماری کا آرام نہ آئے تو بدن آدھی ہو جاتا ہے اس دوائی وہ جو بیکٹیریا ہیں آپ کے اندر وہ اس دوائی کو سہار لیتے ہیں اب اس دوائی کا کو کوئی اثر نہیں نپٹ ہمارا حال کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازیں بھی پڑھے چلے جا رہے ہیں روزہ بھی رکھے چلے جا رہے ہیں حج بھی حج پہ حج کرتے چلے جا رہے ہیں عمرے پہ عمرے بھی درمیان میں کرتے چلے جا رہے ہیں دوائیاں تو ساری اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں ہم ہماری بیماریوں کو آرام کیوں نہیں آ یہ سوشل بیماریاں کیوں لگی ہیں ان چیزوں کے خلاف ہمارے اندر کھا کھا کے ہم اتنا یوز تو ہو گئے کہ نماز نماز کوئی لگتی روزہ روزہ کوئی نہیں جب ہم پہلے پہلے توبہ طائب کرتے ہیں نا نماز شروع کرتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے سجدہ وہ مزہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے لیکن بعد میں کیا یوز کی ہو جائے پہلے آج پہ کیا منظر ہوتا ہے جب آپ پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزی پر گئے تو کیا کہتی ہے پہلی دفعہ جب آپ نے بیت اللہ پر نظر ڈالی تو کیا کیفیت تھی نہ آپ بیان کر سکتے ہیں نہ کوئی سن سکتا وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے جو ہر پہلی دفعہ جانے والا بیت اللہ شریف میں یا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جو کرفیت وہاں آدمی کی پہلی دفعہ ہوتی ہے دوسری دفعہ نہیں ہوتی جو دوسری دفعہ ہوتی ہے تیسری دفعہ نہیں ہوتی چوتھے حج پر اور کم ہو جاتی ہے پانچویں پر اور کم ہو جاتی ہے چھٹے پر اور حج کم ہو جاتے ہیں آدمی یوز ٹو ہو جاتا یہ جو کافلے والے حملے لے کر حملے کرتے ہیں نا ان کے اندر وہ چیز باقی نہیں رہتی اب تو بس فکر بڑھتا رہتا ہے رن ریٹ بڑھتا رہتا ہے بائیس ہاجن ستائیس ہارجنڈ کے لیکن جو سلوک وہ کرتے ہیں مسافروں کے ساتھ جو رحمان کے مہمان لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ سب کو پتہ تو آدمی کہتا یار میں تو سمجھا تھا یہ آدمی صاحب ہے کوئی خیال کریں تو یہ کیا وجہ کیا ہے تو یہ وہی دوائی ہے جو داتو نے کھائی تھی اور امین بن گئے یہ وہی درا ہے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں نے کھائی تھی تو زمانے کے امام بن گئے یہ بہت ہے جو اس قوم نے کھائی تھی جو اتنی متفرق قوم تھی کہ جو ایک خدا کو بھی نہیں پوچھتی تھی ہر قبیلے کا اپنا خدا اور اس دوائی نے ان کے اندر اتحاد پیدا کر دیا توحید پیدا کر دی وحادت پیدا, پیدا کر دی یہ وہ لوگ تھے جو حاجیوں کو لوٹ لیا کرتے اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا اور تلدیا یہی تھا لباخ اللہ شریق الیک نعمت اللہ کا والمل لا شریک اللہ شریق ان تم لک ہوا مالک سوائے اس شریق کے جس کا تو ہی مالک ہے اور اس کی جو ملکیت میں اس کا بھی تو مالک ہے یہ ایک آخری جملہ جس نے انہیں دے دیا جس کی وجہ سے وہ کافت تھے ایسی بات نہیں جو اللہ کو نہیں مانتے تھے مانتے تھے اللہ مانتے تھے تو حضور کے بالک کا نام ابد اللہ تھا فرشتوں کو بھی مانتے تھے اس لیے کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا تو حاجیوں کو لوٹ لینے والے انہوں نے یہ دوا کھائی تو یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ جنگ موتہ کے اندر کچھ لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور پانی لے جایا جا رہا ہے کسی اور قصبے کے اندر ایک زخمی کو پانی دیا جاتا ہے دوسرے کی آواز آتی ہے کہتے ہیں مجھے نہیں اگلے اگلے کے پاس پانی جاتا وہ کہتے مجھ سے اگلے کو اس سے جاتا ہے اگلے کو ساتویں تک جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا کرتا ہے پلٹ کا پہلے کی طرف آتے سارے شہید ہو جاتے سے جان دے دیتے یہ کس نے سکھایا کس دوا نے انہیں آرام دیا اسی دوا جو ہم کھا رہے ہیں اور متفر کر جس کی دم پہ ہاتھ روپے کو پتا چلتا وہی سردار کیوں نبھا دیتا کیا وجہ ہے ہم مقاصد سے گائے گافتے ہیں نماز پڑھتے مگر نماز سمجھ کر نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جان بچاؤ نہ پڑی تو اللہ مارے گا قبول کرتا ہے نہیں کرتا جنت دیتا ہے یا نہیں دیتا مارے گا تو نہیں نا نماز مسجد میں آج ہم پھینک جائیں مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے ہمیں سردی ہوتے ہیں ہم دماز کے اندر پان کو خارج ہو رہی ہے گری کو پجا رہے ہیں سر کو پجا رہے ہیں ہاتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا اپنی گڑی دیکھی جا رہی ہے مسجد کی گڑی دیکھی جا رہی ہے دائیں بائیں دیکھا جا رہا ہے جیسے توتا پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے جان چھوٹے تو بھاگے یا تمام نماز نہیں اسی لیے اس کے اثرات کوئی نہیں ہم جو حج کرتے ہیں وہ حج سمجھ کے نہیں کرتے ہم جو روزہ رکھتے ہیں روزے کا مقصد ہم سمجھ کے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقاصد سمجھ اور ہے مدافعم فرمائے اور اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاصل بھی اس کا حاصل ہو جائے ہمیں تقوی بھی ہمیں مل جائے سمجھ بھی لگ جائے ہمیں یہ کہ ضروری نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں ملے وہ جو وقت ہمیں تھوڑا سا ملا ہے اس کا بہترین مصرف اس رمضان کے اندر یہی ہے کہ آپ عہد کر لیں طے کر اس رمضان کے اندر ہم نے اللہ سے معاف کروانا ہے اپنا شکشہ سارا پندرہ دن رہ گئے ہیں پندرہ دن کے اندر روئیں دوئیں جو کرے رات آپ کی ہوتی ہے واقع کوئی شرم کی بات نہیں قیامت کے بھی سے نے واپس کر لے سارے کرنے ہیں مگر مانے نہیں جائیں گے نمتیں کریں اس کی واسطے دے کو جو کرتے آپ ٹکڑے مارے سر پر مٹی ڈالے ساک ڈالے اپنے آپ کو تھپڑ مارے جو کر سکتے ہیں آپ کریں لیکن یہ طے کرنے اس رمضان سے میں نکلوں میں اس وقت واپس ان کو ایسے ہوں جیسے مجھے ماں نے پیدا کیا اگلا رمضان کوئی پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے بنائے اور آپ اگر آپ کو بھی اور دیگر مسلمانوں کو بھی کہ جو اس رمضان سے ایسے نکلیں جیسے ماں کے پیٹ سے نقصان نکلتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے ہماری جو ہے